عَرَّفَهَا لَهُمْ اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان اس نے انہیں دنیا ہی میں کرا دی تھی